تسنی اور اس میں تسنیم کا پانی ملا ہوگا اس شراب طہور کی تیاری میں جنت کے تسنیم نامی چشمے کا صاف شفاف پانی ملا ہوگا اور وہ پانی اللہ کے ان مقرب بندوں کے لیے خاص ہوگا جو جنت کے اعلی ترین مقام میں ہوں گے